شہید اسلام ڈاٹ کام خالف کلو سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبلو ڈبلو شہید اسلام اللہ کی ہم نے تعریف کر لی اب ہم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق جترا رہے ہیں کیا جترا رہے ہیں تعلق جترا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا بابود ہے ٹھیک ہے نا ہم تیرے در کے گداگر ہم تیرے در کے کیا ہیں جھیک مانگنے والے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں تو دینے والا ہے ٹھیک ہے نا اس کو آداب خداوندی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تعلق بھی کہا جاتا ہے رابطہ بین وال مخلوق خالق مخلول در تعلق بھی کرتا تو خدا کے در کے گداگر بنے ہم یا نہ بنے ہاں ہم اسی در کے گداگر ہیں دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ رکھے میں نے ابھی حاضری دی تھی وہاں لیا تھا چند دن پہلے عمرے کے اندر تو بیت اللہ سامنے تھا تو میں نے دامن پھیلا لیا میں نے عرض کیا اللہ میں دامن خالی لایا میرے دامن میں کچھ نہیں نہ عمل ہے نہ اخلاص ہے نہ تکوا ہے اور تیرے گھر کا کیا؟ بھیک مانگنے والا گداگرا میرے دامن کو بھر دینا کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نو مانی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نو مانی تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے اور ہمارا بھی سہارا لیا تیرے فضل و کرم کا اور بخش کا سہارا ہے تیرے در کے سوا بخش کا در ہر گل نہیں بوئی تیرے محتاج بندے ہم تو ہی مولا ہمارا ہے پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے تو گھر سامنے تھا بیت اللہ سامنے تھا اور میں بھی مانگ رہا تھا اللہ دعا کرو اللہ اپنے در کا گدا گھر بنائے آمین کہہ لو کا ناب کے نیچے کیا لکھا ہے آداب خداوندی خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں یا عیا کا مفول ہے نہیں مقدم اصل میں کیا تھا نابودو کا ضبیر متصل کو مقدم کیا منفصل بن گیا یہ کس کا فائدہ دے گا تقدیم و ماہ و تاخیر یفید الحسر وال استشا. خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں آج کل حالتیں کیا ہیں مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کیا عرض کر رہے ہیں یا کا نا بول خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں ارے میاں بابا کی خنگاہ بھی ہے ادھر کیا کہتے ہیں آ نماز تو پڑیوں کہ بابا کی خنخواہ بھی ہے ادھر مزار تو بابا کی مزار پہ جا کے کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں میں ابھی دیکھ کے آیا مرد عورتیں سیدھا کر رہی تھیں وہ پیر پگاڑوں میں پیر روڈ کے اندر سیدھا بالکل گری پڑی تھی مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں مزار پہ جا کے غیروں کو کیا کرتے ہیں سیدھا کرتے ہیں منافقہ تو نہیں ہے کی اللہ کی خاص عبادت تھی اتہ میں کیا کہتے اتہ ہیت اللّہ وسلامات تمام قولی باتیں کس کے لیے اللہ کے لیے اور تمام فعلی باتیں اللہ کے لیے یہ سجدہ یہ رقو فعلی باتیں ہیں نا وہ تو یہ بات تمام مالی باتیں کس کے لیے مالی عبادت میں نظر و نیاز آ جاتا ہے نظر و نیاز کس کے لیے آئے ہے نظر و نیا جانتے ہو نا کس کے لیے الر و عبادت باہر و ریک میں لکھا ہوا ہے شراکن میں کہ نظر بھی عبادت ہے وال عباد اللہ ہے کرام غیر اللہ کے بار میرے پاس ایک مولوی صاحب ہیں وہاں ان کا نام ہے نظر محمد کیا وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں نون زال کے ساتھ نون زال راہ وہ ہمارے مخضن والے بھی وہ اشتہار دیتے ہیں تو نام ان کا اسی طرح لکھتے ہیں نون زار راہ نظر محمد تو میں نے ان کو تنبیہ کی وہ اللہ کے بندے نظر محمد کی جائز ہے نظر تو خدا کی ہے کیا, کیا لکھا کرو نون زارا کیا یا زال کی بجائے کیا لکھا کرو تو نظر محمد کا معنی محمد کا منظور منظور نظر پسندیدہ آپ بھی کہیں نظر محمد نام ہونا تو ان کو سمجھا دو گزا کے ساتھ لیکن ذال کے ساتھ مانگتے اچھا جی خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں یہاں بھی ہے یا نہیں .W .W. کیا ہے مدد کیسے مانگی جائے خاص اللہ سے مانگی جائے لیکن لوگ غیروں سے مدد مانگتے ہیں ہمارے علاقے میں جو ملتان کا علاقہ ہے نا وہ کہتے ہیں مدد پیر غوش بحاول حق وہ کس سے مزے مانگتے ہیں بحاول حق ذکریہ ملتانی سے اور جو محبوب سبانی سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں امداد کون امداد کون نظبات کون دین دنیا شاد خن یا شیخ عبد القادرا وہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں شراق عبد القادر گیلانی سے کوئی خواجہ معین الدین اجمیری سے مدد مانگ رہے ہیں کہتے ہیں گردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کون یا معین الدین کشتی غریب بانو بے چارہ رات کشتی وہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ شرک ہے یا نہیں لیکن وہ سوال کرتے ہیں ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی تم بھی تو مدد مانگتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو علاج کے لیے تو ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہو یا نہیں ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے دوسرے کو کہتا ہے ابھی پانی لاؤ میرے لیے کھانا لاؤ مدد مانگ رہا ہے یا نہیں یا استاد بھی آدمی کو کہتا ہے کھانا لاؤ مدد مانگ رہا ہے تو مدد تو تم بھی غیر سے مانگتے ہو اس کا جواب سنو ایک مدد ہے ما تحت اسباب کیا اسباب کے تحت مدد یہ جائز ہے کیا ہے سنت ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی کی ضرورت نہیں ہے کوئی دوائی نہ دے ہمیں نہ دے میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں تو ہمیں شفا دے دے یہ جائز ہے یہ شرک نہیں ڈاکٹر کو ایسے کوئی شرک ہے کیونکہ آپ نے کچھ سبب استعمال کیا یہ ما فاؤ اسباب ہے یہ ہے ماتا تل اسباب وہ آلہ لے آئے گا آپ کی بیماری کو پرکھے گا پہچانے گا آلے کے ذریعے ٹھیک ہے نا پھر آپ کو دوائی دے گا شپا اللہ دے گا یہ مدد کیا ہے ماتا تل اسباب ہے ما فاؤ کل اسباب تو ایسے ہے کہ بائیں دار بیٹھا رہو اور لاہور کے اندر بیٹھا ڈاکٹر میں ادھر پکاروں oh, فلاں ڈاکٹر مجھے شفا دے دو یہ کیا ہے شرک ہے حضرت محبوب سبانی کہاں ہے بغداد میں آپ پکار رہے ان کو یہ ماں کا الاسباب ہے یا ماپو کا رسباب ہے یہ شرک ہے بات نہیں سمجھ یا نہیں ہی سمجھ ہاں یہ فون کا ذریعہ ہے ٹیلی فون تو اسباب کے ذریعے ہے نا ڈاکٹر بے شک بیٹھا ہوا ہے لاہور کے اندر آپ ٹیلی فون کریں وہ آپ کی بات سنتا ہے مشورہ لے لیں سارا ماں کا اسباب ہے یہ ذہن میں بٹھاؤ معاف ہو اسباب مدد شرک ہے خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانتے ہیں اہد نصرات یہ دن المستقیم المستین یہ بین عنوان کیا لکھایا ہے جی کیا لکھا عنوان عرض درخواست ب جناب رب العرض و سماواد یہ ابھی نظم و دوران بھی پڑھا نہیں یہ کیا ہے خلاصے کے اندر عرض درخواست ب جناب رب الارض و وسماواد اللہ کی بارگاہ میں ہم درخواست پیش کرتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں بھائی کہ اے اللہ ہمیں حلوہ کھلا اے اللہ ہمیں بادشاہ بنا دے اے اللہ ہمیں حسین بیوی بی دے دے یہی مانگ رہے ہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں سرات مستقیم خدا سے دنیا نہیں مانگ رہے خدا سے کیا مانگ رہے ہیں دین مانگ رہے ہیں دنیا نہیں مانگ رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے ہیں یا حضرت عبداللہ بن عمر ہے مجھے شک ہو رہا ہے حجاج جگ جی دی بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے حجاد نے عرض کیا حضرت کوئی ضرورت کوئی حاجت فرمایا جو کچھ میں مانگتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں جو کوئی میں مانگتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے اور تو جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ میں مانگتا نہیں جو کچھ تو دینا چاہتا ہے وہ میں اور جو میں مانگتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں تو دنیا دینا چاہتا ہے وہ میں مانگتا نہیں میں آخرت مانگتا ہوں آخرت تیرے اختیار میں تو اللہ سے کیا مانگو جی سرات مستقیم مانگو آخرت مانگو اہدن الصراط المستیم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے الحمد للہ سے اور عیا کنا کنستین کے اندر توحید غیران کر رہا ہے کہ عبادت بھی خاص تیری اشتعان بھی تجھی سے وہ سیرات مستقیم پر ہے یا نہیں ہے ہے سراط مستقیم پہ ہے توحید کے راستے پہ ہے تو وہ تو پہلے سے سراۃ مستقیم پہ ہے تو ابھی وہ ماگ بھی کہہ رہا ہے سراط المستقیم مانگ رہا ہے جن المستقیم کہ ہم کو سراط المستقیم کیا دو ہدایت دو یہ تحصیل حاصل نہیں بھائی سراط المستقیم پہ ہے اللہ کی تعریف کر رہا ہے توحید پہ قائم ہے تو پھر کیوں مانگ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میرے خیال ہے کل میں نے کسی جگہ ایک عالم کی تقریر سنی وہ بھی اسی طرح معنی کر رہا تھا کہ ہدایت دو ہم کو سراط المستقیم یہ معنی غلط تھا معنی یہ ہے کہ ہمیں سیراط مستقیم پہ چلاتے رہو سراط مستقیم پہ یہ امر ہے دوام کے لیے تمام اس وہ استمرار کے لیے ہے چنانچہ تفسیر کرتبی کا میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کرتبی والا لکھا ہے ادم ہدایات کا لکھتا ہے ادم ادم ادما ہمیشہ راک دوام دے دو ادم ہدایات نا اللہ ہمیں ہدایت پہ کیا رکھ ہمیشہ کیمرا صراط مستقیم پہ چلاتے رہو ہمیں صراط سرات لذین اس کے لیے لکھو جی بدل بدل برائے تفسیر و تعیین بدل برائے تفسیر و تعیین علماء تعین یہ ماکبال سے کیا بن رہا ہے ترقیم میں سیرا تمستین سے بدل بن رہا ہے ترکی بدل جانتے ہو کیا نام ہات یا کتبیت نام حق میں پڑھا ہے یا کتبی میں پڑھا ہے نام میں پڑھا ہے معلوم بیدار بیٹھے ہو کبھی کبھی میں سوال ایسا کرتا ہوں میرے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے. ہر آدمی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں آپ کے کراچی کے اندر بہت ملحدین کی جماعتیں ہیں ملحد ہیں وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرات مستقیم ہیں تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صراط مستقیم کی تعریف کرو اللہ کی کتاب خود تعریف کرتی ہے کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں صراط اللہ زینا نمتا یہ ہے صراط مستقیم راستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام فرمایا تو نے ان پہ اللہ کا انعام جن پہ ہے نا من کون ہے قرآن پاک کے اندر خود آیا ہے ٹھیک ہے نا سراط مستقیم وہ ہے جس پہ نبی چلے صدیق چلے شہدا چلے صالحین چلے وہ صراط مستقیم ہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ کافر ہیں نورز بلا کیا کہتے ہیں کافر ہیں اور ہم صراط مستقیم پہ ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ بزرگوں کے طریقے پہ چلو نبی صدیق شہدا ان کا راستہ جو ہے وہ سراط مسلم ہے قرآن دوسرے مقام پہ ہے ماتولہ نسلی جہن واد جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے پھر اس کی تشریح کی گئی کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کون کرتا ہے یت بے غیرہ صبیل کہ مومنین کے راستے پہ نہیں چلتا دوسری رائے اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کا مخالف ہے تو مومنین کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں نہیں بزرگان دین کے راستے پہ تو اس سے تقلید ثابت ہو گئی کہ صالحین کے راستے پہ چلو یہ تقلید ہے تائین بھی ہو گئی تقلید بھی ہو گئی یعنی راہ ان لوگوں کی کہ انعام فرمایا تو نے ان کے اوپر تو منا مل کا راستہ جو ہے نا حقیقت کے اندر یہی صراط ہے مستقیم ہے اس کے اوپر چلنا ہے میرے محترم گراؤ ہیں تین ایک گروہ ہے منا مل کا تو میں نے بتایا نا چار جماعتیں ہیں منم علیہ کی دوسرا گراؤ ہے مغزوب علیہ کا کس کا جن کے اوپر خدا کا حضم نازل ہوا تیسرا گراؤ ہے کہ اس کا مغضوب علیہم کے, کے راہ پہ ہمیں نہ چلا اور نہ ہی زالین کے راہ پہ چلا مغزوب علیہم کون ہے قرآن سے پوچھو ملان ہو وہ غازی ہے وہ جالحم الناظیر واہ بتکتا یہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ملان خدا کے کیا ہے ہے وہ غاز خدا کا کیا ہے خضاب اور ان کے جو بڑے باپ دادا تھے نا جال منحمل کے ان کے باپ دادا کو اللہ نے کیا بنایا بندر بنایا خنزیر بنایا رہا. بندر بنایا اب یہ یہود و نصارا، دنیا ان کی پوجا کر رہی ہے لعنت ہے اللہ، اللہ، یا نہیں ان کے جو بڑے تھے وہ کیا بنے خنزیر بنے خنزیر سور بنے ان کے بڑے خنزیر بنے اور بندر بنے اے اولاد آج ہمارے اوپر کیا حکمرانی کر رہی ہے کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام بن واد مغزوب علیہ کون ہے یہودی اور ظالین کون ہے وہ لسارہ ہے قرآن پاک میں ہے کد ذلو مین قبل وا ذلو کثیرہ قرآن پاک میں نسارہ کے بارے میں ہے تو اے اللہ ہمیں یہود کے راستے سے بھی بچاؤ اور نشہارا کے راستے سے بھی بچاؤ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے مغضوب علیہ مرض علم کی دوسری تفسیر کہ مغضوب علیہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے بوجہ اناد کے گمراہ ہوئے کون اناد جانتے دو یعنی علم تو ہے ان کو لیکن زد ہے علم کے باوجود کیا ہے زد ہے اناد ہے اناد کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے کون ہیں مغضوب مخضوب اور ظالین وہ ہیں جو گمراہ ہوئے باوجہ جہالت کی کیا جہالت کی بنا پہ گمراہ ہوئے وہ کون ہیں ضوالین اب یہ عام رکھو گے نا تو اس میں یہود نصارہ بھی آ جائیں گے دوسرے فرقے بھی آ جائیں گے آج کل بھی آپ دیکھو دنیا کے اندر بعض لوگ گمراہ ہیں کس وجہ سے جہالت کی وجہ سے بالکل جاہل ہیں اجٹ ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں کہ دین اسلام کیا ہے نبی کی شان کیا ہے جہالت کی وجہ سے گمراہ ہے اور بعض ہیں لکھے پڑے بھی ہیں لیکن اناد اور زد کی وجہ سے گمراہ ہے تو مخضوب علام کون ہوئے جی جو گمراہ ہیں بوجہ اناد کے ظالین کون ہوئے جو گمراہ ہیں بوجہ, بوجہ, بوجہ, بوجہ جہالت کے تو یہی فرمایا اے اہل ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتے رہی ہوں. صراط سراۃ الذینہ یعنی راہ ان لوگوں کا کہ انعام فرماتوں نے ان کے اوپر نہ ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر تیرا کیا نازل ہوا غضب ہوا اور نہ کن کی راہ گمراہوں کی راہ اس سے بھی بچاؤ باقی رہ سرات الزین کو میں نے کیا بنایا تھا بدل بنایا تھا نا سرات مستقیم اور یہ غیر جو ہے نا یہ بھی اللہ زین سے بدل بھی بن سکتا ہے صفت بھی بن سکتا ہے بدل بھی بن سکتا ہے اور صفت بھی بن سکتا ہے لیکن صفت بنانے کے اندر ایک نہوی اشکال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ زین اس موصول ہے یہ معرفہ ہے یا نہیں موصول کیا ہوتا ہے اور غیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے کیا چاہے اس کا مضاحلہ معرف ہو پھر بھی کا ہوتا ہے مطلع. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام پہ غیر معرفا ہے کیا ہے کیونکہ غیر کے بعد کتنی گروہوں کا ذکر ہے دو قاعد ہی مغضوب علیہ مظالین تو اب کون سا گروہ باقی بچا صرف منہ ملحم تو مارفا نہ ہو گیا قانون ہے کہ غیر کے مضاح فل کی ضد ایک ہو غیر کے مضاح کتنی فرقے ہیں دو ان کی زد کیا ہے ایک فرقہ منع ملا ہے غیر کے مضاح کی زد واحد دو تو تمہار ہو جانتا ہے یہ آپ کے لیے ایک ناحوی شکار میں نے پیش کر دیا اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے جی آمین پڑھا جاتا ہے میرے عزیز آمین ہے عص وفیل ناحوی لحاظ سے آمین کا ہے عشقیل ہے اس کا مانا ہے استجب دعانہ یا عجب دعانہ جو ہی نکالو اس الفیل بمن عمبر حاضر ہے نہیں اللہ ہماری کو دوار قبول کر لے استجب تجب دوانہ نکالو یا عجب دعا نکالو میں نے پہلے پہلے سورت فاتحہ کو نظم کیا تھا فارسی کے اندر میں اصل فارسی شاعر ہوں فارسی کے اندر صورت پالا کو منظوم کیا تھا لیکن طلبہ آج کل کے فارسی نہیں سمجھتے پھر میں نے سوچا کہ اس کو نازم کروں کس کے اندر اردو کے اندر تو اردو میں جو منظوم ہے نا آپ یہ نظم و دوران کھولیں اور میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہ آخر میں ہے جی آخر میں آخر میں چورانوے صفحہ ہے پہلے تو جی ہے بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا ہے نا تو میں نے با اس سیانت کی بنائی تھی یا نہیں با کس چیز کی ہے مدد مانگنے کے لیے اور اس تئین کو مؤخر کیا تھا یا نہیں جی اچھا پھر رحمان رحیم کا کیا معنی کیا تھا میں نے رحمان دنیا برحیم ملک اب دیکھو غور کرو مدد مانگو خدا سے تم سبھی ہر کام سے پہلے اس گیا اسلام. اسی کا نام لو ہر حال میں ہر نام سے پہلے مہربان ہے اسی عالم میں رحمت عام ہے اس کی یہ کس کا منع ہے قیامت میں فقط مومن پہ نظر تام ہے اس کی یہ بسم اللہ کا من آ گیا آ گیا الحمد رب العالمین سب تاری اللہ کی مربی ہے جہانوں کا وہ مالک ہے زمانوں کا مکینوں کا مکان ہوتا یہ رب کے دو معنی ایک رب کا من مربی ہوتا ہے دوسرا رب کا من مالک ہوتا ہے جیسے آپ کتاب میں پڑھتے ہو نا رب و دار یعنی مالک و دار مالک بھی میں نے منع کر دیا آگے کہہ جی تو پہلے رحمان رحیم کا میں نے کیا فرق بیان کیا رحمان دنیا و رحیم اب دوسرا فرق کیا ہے رحمان جو بن مانگے دے رحیم وہ ہے اس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جائے روٹ ہو جائے دیکھو جی مہربان ہے جو بندوں کو بلا مانگے ہی دیتا ہے رحیم ایسا جو نہ مانگے تو اس سے روٹ جاتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے مالک یادین کا من میں نے کہا کیا ہے جزا بدلا جزا کے دل کا ہے مالک عمل ایمان خدا بندی نہیں کوئی وہاں شاف یہ کس کی تردید ہے شباد کی ابھی پڑا دن میں نے یا کا نا بدوائی یا عبادت تیری کرتے ہیں نہیں معبود بن تیرے مدت بھی تجھ سے چاہتے ہیں نہیں مقصود بن تیرے یہ دن اثرات اور مستقیم ملا کری تو اپنے خاص بندوں کے طریقے پر چلا ہم کو رہے ظالی سے ہمیشہ تو بچا ہم کو یہ سارا من آ اب آگے کس کا منع رہے گیا آمین کا کیا آمین اس تجارا تیرا منظور دائی ہے تجی سے ہے ندا میری تیرا منظور دائی ہے تجھی سے ہے ندا میری تھی مشکل کشا سب کا اجابت کن دعا میری آ گیا آبین کہہ لو اب یہ ہے یہ ہمارے ساتھ جو شہیدوں کا گھر ہے نا اس کا معنی میں نے رکھا ہے گلزار فردو کیا نام رکھا ہے جی یہ بہشت کا باغ ہے جہاں شہید مضمون وہ بہشت کا باغ نہیں شہید تو بحش ہی ہوتے ہیں نا یہ چوبیس صفح کھولو ابتدا میں چوبیس صفح یہ گلزار فردوس کے بارے میں یہی آپ کے سامنے گلزار مر کا دے اشاط ہے فردوس کا گلزار ہے روز و شب جس پہ برستی رحمت غفار ہے اے شہیدوں کا ٹھکانہ جو کہ تھے دائی حق دین کی رونقنی کا سمرائے عثار ہے بھائی انہوں نے جو اپنی جانیں قربان کی ہیں یہ دین کی رونق اسی لیے ہے ٹھیک ہے ان کی قربانی کی وجہ سے اب کیا ہے دین کی رونق ہے اور دعا کرو کہ یہ دین کی رونق ہمیں کرایا جائے دین کی رونق کل میں نے کہا نا کہ حضرت لدھیان شہید نے خود استقبال کیا ہمارا ہاں خود بٹھا گئے کل بیان کیا تھا نا وہی وہ ہے ایہ کا ٹھکانہ جو کہ تھے حق دین کی رونق نی کا سمرائے عثار ہے آرے کامل محمد یوسف لدھیان بھی پاس با نبوت عاشق سرکار ہے آپ بھی آشا کی سرکار بوامی جن کے علم و فیص سے تاریخ دل روشن ہوئے اب تلک فیضان ان کا جاری کل انہار ہے نہروں کی طرح جاری ہے جن کے خامہ سے ہوا شیطان کا لشکر تبا خامہ کہتے ہیں قلم کو حضرت صاحب کے قلم تھے یا نہیں تو ہر مسئلے پہ قلم اٹھائی ہے یا نہیں ان کی کتابیں دیکھو نا بلحدین کو خوب رگڑا دیا ہر مسئلے پہ قلم جن ڈیو کے خاما سے ڈیو ہوا ڈیو ڈیو شیطان کا لشکر تباہ جن کے حملوں سے ہی کسرے کا مسمار ہے کادیان کے محل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ کادیانی لوگ قصر قادیان تو یہی ہے نا قادیان کا مذہب مرغائیوں کا مذہب یہی قصرے قادیان ہے اب دیکھو جی حضرت کے ساتھ کون ہیں مفتی نظام الدین ہے یا نہیں مولانا جمیل خان صاحب ہیں عبد الرحمٰن کا ڈرائیور ہے جس وقت میں نے بنایا تھا یہ حضرات تھے اب ان کے ساتھ چار اور ہیں ابھی کتنے شہید ہوئے چار اور ہیں تو چار پہلے تھے چار اور ہو گئے آٹھ ہو گئے نامی حضرت کی میرے زوجہ محترمہ تو آٹھ شہید ہو گئے ہیں اب دیکھو جی لے لیا اپنی بغل میں شیر نے اولاد کو اب دے رہی جمیل ہے جس شہادت کی تمنا مصطفیٰ کرتے رہے اس میں سب فائد ہوئے یہ ابراد ہے رحمت اللہ نے شہادت کی تمنا کی تھی یا نہیں بلرزی نفسیب جد قسم ہے ذات کی کہ نفسیب جد میری جان اس کے قبضے قدرت میں ہے منظور سب کے مربی یوسف دلدار ہے ان کی برکت سے ہوا دورائے تفسیر اس جگہ پڑھ رہے ہو نا گلشن جنت میں برسی بارش انوار ہے بیشت کا باغ تو پہلے ہے اور یہ کیا ہو رہی ہے بارش انوار ہو رہی ہے اس کے بعد ابھی شہادت ہوئی کس کی مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری کی وہ میرے بیٹے تھے اور سب سے زیادہ وہ میرے ہاں پڑھے تھے جب میرے ہاں پڑھنے کے لیے تھے بچے تھے میرا بڑا بچہ اور مولانا جلال پوری عام عمر تھے میرا بچہ اور وہ لڑتے بھی تھے کھیلتے بھی تھے ساتھ تو میرے سامنے وہ نظارہ ہے جب میرا سعید میرے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا آنکھوں کے سامنے تھا میرے کو داڑھی وغیرہ نہیں آئی تو تین سال میرے پاس پڑھے ایک سال اپنے گھر ایک سال طاہر والی تین سال میرے ہاں ایک سال کبیر والا ایک سال بنوری ٹون تو کس کے ہاں زیادہ پڑے پڑھے سازش کے ہاں تین سال پڑے تو میرے بیٹے کی جاب اتلا آئی نا تو حقیقت میں میرے گھر کو رام بچ گیا میری بیوی بے ہوش ہو گئی کہ میرا بیٹا آج شہید ہو چکا ہے میری حالت بھی عجیب و عریب تھی میں ادھر پہنچا جنازہ میں شرکت کی تو میں نے خطاب کیا اپنے بیٹے کو تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں سعید سعادت مند ہو گیا نہیں جب شہادت پائی تو سعادت مند ہو گیا اس دار دنیا میں بھی دار ہے آخرت میں جی تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلو فردوس کے گلزار میں <سلام> اپنے بیٹے کو बेटे کر رہا ہوں کہ فرداس کا گلزار ہے تم بھی باغ بیس میں چلے دو ہاں تو دنیا اچھی یا یہ اچھا تو سادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلو پھر دو کے گلدار میں حامل ہاں یوسف تو بھی یوسف ہو گیا حامل ہاں اوساف اپنے مرشد کے اوساف تھے ان میں یا نہیں بڑے حضرت شہید اسلام کے اوساف تھے میرے بیٹے کے اندر ہاں اسی طرح جس طرح ملحیدوں کے سر وہ قلم کرتے تھے انہوں نے بھی ملحیدوں کے سارے قلم کیے اپنی قلم کے ساتھ ہاں میرے او تو بھی یوسف ہو گیا تو اس یوسف سے مراد کیا ہے ذکر ذات کا ہے مراد کا ہے بس مشہور تو بھی یوسف ہو گیا کیا مانا شہید ہو گیا او صاف یو تو بھی یوں سف ہو گیا شیخ کے پہلو میں سویا جملائے اخیار میں شیخ کے پہلو میں سویا جملائے اخیار میں تیرے خاما کیے تھے ملحدوں کے سر قلم ان کے خاما کو قلم کو میں نے تشبی دیا تلوار کے ساتھ یہ اشتارات آپ نے پڑھے ہیں نا مفسرمانی نے تو تلوار جس طرح سر کلم کرتی ہے اس کے خاما بھی بے دینوں کے کیا کیے سر کلم کر دیے تھے تیرے خامان کیے تھے ملحدوں کے سر کلم حق چمکتا تھا تیرے کردار میں گفتار میں چمکتا تھا تیرے الحمد للہ اللہ اللہ